وا سفر اور اگر تم سفر پر ہو وم تج کاتمن اب وہاں کو لین دین کا معاملہ ہو گیا قرض کا ہو گیا کاتم کوئی ہے نہیں فرحان مقبوضہ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجیے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا یہ مقبوضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہنما رکھا گیا ہے کمزہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا کرایہ مالک ہو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس بات بہار ہوں مقبول ہوا پھر امین ہو پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے باز کسی بات کا پھر یونک دل نزیوں تو اب چاہیے اس شخص کو جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہر رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے پھل یوت بل نویتوں میں نہ امانت رہانت واپس لگائے وہ یتقا ہوں اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے بلا اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وہ میں یا تمہا فائن اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا ولہ کا بلون علیم اور جو کسم کر رہے ہو اللہ اسے جاگتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک جو یہ تین آیتوں پر مشتمل رکو ہے جیسے کہ وہ رقو جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہے چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکو ایک دوسرے کے بالکل برمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے میں ترین دعا جو آئے گی آخری آیت میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آ, اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں پکو تو فو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خا تم اسے ظاہر کرو خا چھپاؤ جو ہاسم کمبہ اللہ. اللہ تم سے وہ حاصمہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ان اللہ ان شور کم بلا اللہ امبال کو اللہ کے جن زرو الا قلوب کم بلا امال کو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی شپا لو اللہ کے بھاس میں سے بھی بچو گے فَيَغْفِرُ لِمَنْ مینیشاہ و مَنْ ضرور پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا مختار اختیار مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ریکو کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور اورفا ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق یفر اللہ ما یونی یفر اللہ ما یشا اہل تشید کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شہ واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتب اعلیٰ سے رحما اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے قطب اللہ نفس رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو اللہ کل شہید قدیر اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے ایمان لائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک نقطہ ہے نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان دیا کہ یہ بدروہ نہیں ہے یہ جی ہے آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہا سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی نہ آپ کے کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ہائیسٹ لیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچان دیا نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہ میں پھر کسی میں موقع آیا تو سنا ہوں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا آمن الرسول بما ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اجعلنا اللہ عمرا بن ہو اللہ جالنا کلام و ملائے یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہے ان کو گنا گیا ہے کیا آج ہے آیت البر اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سول میں رقوب ہے لال افر کو بین وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ نذیلا <قَبْلِك> وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا <تصفيق> لاڈ فرق بن <بیرا> رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے ماں بہن کو تفریق نہیں کرتے تفریح کسی صورت میں ثابت ہے دل کر رسول فخ و وہی بات وکلان جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا وسما کیا کہا تھا انہوں نے سمے نہ سمینا و وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفران کر اب ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں گفران نون پر زبر ہے بفول ہے نسالوں کا غفران کا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا ولاک المسری اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ جو یہاں اوپر گئی آثار امن اب وہ ملائے کہتے ہی وہ کوتے بھی پھر رسولوں کے ضمن میں لانو پڑھ رکھوسے لیکن اس کے بعد وسیر مخفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایبان بال آخر آگے اب آخری آیت <تصفح> لاف اللہ نفس <وسعہا> اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسرت کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و کرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت و جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فل یوں بنوبی انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی ایک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ہی جائیں گے کرتے رہو کلوتے نازلہ چالیس چالیس دن کے اسی اسی دن پڑھتے رہو ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں <laughs> سے شکست تو ہو ہی جائے گی ہو گئی کرتے رہو اربین میں پڑھتے رہو کلوتے نازلہ مکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دبیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روزہ ہوا ہے اللہ کے بالیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کبر ہیں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ انجے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی مساط ہے اور وہ سب کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینس ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں ہیں آپ کو کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا تو ہیلوٹری فیکٹرز ملٹیپلائیڈ بائی بائی اینوائنمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شہ جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے بائیں بنا لیں گے گلا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی وہ شکل ہو جائے گی یہ شاقلا ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے کون کون لوہیا ملوالا شاہ قلتی اور اس شاقلا کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تنگ تھا کس کے جینز اعلیٰ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم ہیں ان سب کو ملحود رکھ کے اللہ حساب جو شاقلا ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجیے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجیے اٹھارہ درجے کام کر دیا کامیاب ہوگی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا نا کام ہوگی حالانکہ کبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہے اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ لمجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ کی تھی اس کو پوری کر دی اور پچاس لمجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استطاعت اس کا وہ پچاس بیکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا محاسمہ جو ہے انڈیویجل ہے اس لیے فرمایا گیا کل لوہ آتی ہے یبل قیامت فردا ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یوکل ف اللہ اللہ وساہا. اللہ ذمے دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین آئیے ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب دین. ہمارے اندر تو استقاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکا ہے سیلف ڈسپشن استعداد اور استقاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکا اپنے آپ کو نہ دیجئے یہ جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے کھو دیے اپنی شخصیت کو کھوج کھو کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے زیادہ کہاں سے لے آئے اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے لا اور یہ مجمور قرآن میم میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لاف صلی اللہ مت سبقہ مک تصب اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور جو اس نے برائی کمائی کا کا. لیکن لام اور آلہ لاہ جو بھی اس نے کمائی اس کے حق میں سواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر بنے گا اسی کے لیے سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آ گئی جعب ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی رب نا لا تو نسی اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل صالح کے راستے پر مقبول بھر انکال بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھجروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریوین انرجی کو بھی نکال نکال کر اللہ راہ میں لگا لے لیکن اس کے بعد بھی کوئی غر نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی محنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکا نہ کھا جائے کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو اجز ان کے سارے رب لا تو آخذنا ان نسینا وقتانہ اے رب ہمارے ہم سے معاخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے نسیان بھی ہے قال انسان مرکبل میرا الخطا ہے وہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو بنی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا اور نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی نیت صحیح تھی ایک اشتہار کرنے والا اشتہار کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اسے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب لیکن مجھتے مختی ہے تب بھی میں تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے و ندار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر مفدہ نہ کی جاؤ لمبنا بلا تحمرا اس رنگ کبا حمل تہو اڈن کب لینا اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو ہم لے کر چل نہ سکیں حمل ہوتا ہے جس سے ہمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دے اسر اس کو کہتے یہ لفظ آرات میں پھر آئے گا یا حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دی دیے بڑا نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے روتا ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سیری ضرور کرو تو سا کرو فائن نہ کتنی آسانی ہے رات میں تعلق کے دونوں شوق اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا چپ بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق کے شوق نہ گفتگو تو آسانی کی ہے ان کے یہاں یوم سب کا حکم تھا اتنا سخت کوئی کام نہیں کرو گے ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے نوی علی سلا یوم جماعت اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار تو آسانی ربنا ولا تحمل اس رنگ کما من قبلنا ربنا والا تو حمل ناما تو قتل اور رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ آئ کی جو ہم پر ڈالیوں جس کی کہ ہمارے اندر طاقت وفواننا ہم سے در بدل فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے وقت لانا اور ہمیں رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجیے ڈھانپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہینڈل پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے مغفر خود پہنتے تھے سلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے سر کو ڈھانپا ہوا بھی فر ہے تو گدا کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے بک فرنا ہماری خطاؤ کی پرداپوشی فرما دے برہما اور ہم پر رحم فرما ان مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشپنا ہے مددگار ہے اللہ ولی الگ المات فن عَلَى الْقَوْمِ القبل پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تالو کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام, السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزب مدر کی بارک اللہ مل کم فی قرآن العظیم و دفاعی میا کمبلایا کہ بس دکھ رہتی